وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا ہے اور ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوئی حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مقصود باس باد الموت کا اسبات اور اس کی تاکید ہے اس لیے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کی تخلیق سے اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی وہ یقیناً اور بدرج اولا مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے صورت الاحقاف آیت 33 میں آیا ہے قدیر کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے نہ تھکا وہ یقیناً مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر رہے ہاں وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے قطعہ کہتے ہیں یہود کہا کرتے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر ساتھ میں دن یعنی ہفتے کے دن آرام کیا اور اپنے اسی باطل عقیدے کے سبب وہ لوگ ہفتے کے دن کو آرام کا دن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس افطرا پردازی کی تردید کرتے ہوئے فرمایا و لغوب۔ ہمیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی